قید میں ڈالوں گی اور اس کو نعوذ باللہ ذلت آمیز زندگی گزارنے پہ مجبور کر دوں اس کو میرا کہنا ماننا پڑ اگلی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب ان نے دیکھا تو وہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قال رب السجن احب مما کالا ان نے کہا میرا اللہ مجھے تو پھر ایک طرف جو قید خانہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان کی طرف جو ہے مجھے گناہوں کے لیے بلا رہی ہے اصل میں علاقا کہ وجہ کیا تھی کہ جب وہ روٹی چھوٹی دعوت شوت کھا بیٹھیں حیران ہو گئیں اور دیکھ کے مجبوری امرات رضی تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہاری مالکہ ہے میں ایک بڑے حسب نصب کی عورت ہے تم اپنی مالکہ کی بات مان لو کوئی بات نہیں تو اس سے تعلق رکھ تو وہ بھی اس کے بھئی آخر روٹی کھائی ہے کچھ تو وہ حلال کرے نا کچھ تو اس کی فیور کرے نا بچائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ رب احب یاد رکھو احب یہاں افل تفضیل ہے لیکن اپنے معنی میں نہیں ہے یہاں ہے احمد البلتین کہ یہاں اللہ دو مصیبتیں ہیں ایک طرف قید خانہ بھی مصیبت اور ایک طرف ان کے گناہوں کے جو ارادے ہیں وہ بھی مصیبت ہے اور میرا اللہ اگر آپ نہیں پھیریں گے تو میں انسان ہوں کب تک میں ان کے فتنوں سے بچوں اگر آپ نے مجھے نہ پھیرا اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو یہ کمال ہوتا ہے نبوت کا کہ عصمت بھی ہے لیکن خوف بھی ہے تقاضا ہے بشریت بھی ہے کیونکہ اگر وہ بشری قوتیں اور بشری خواہشات دل میں ہوں ہی نہ تو پھر مقام کیسے بنتا ہے اس لیے اللہ کا پیغمبر کہتا ہے کہ بولا اگر آپ نے مجھے نہ پھیرا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس غلطی میں پڑ جاؤں اور اکن من الجاہلین اور میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں کیونکہ گناہ جب بھی آدمی کرتا ہے گناہ جہالت کی دلیل ہے گناہ علم کی دلیل نہیں ہوتا گناہ جب بھی ہوتا ہے تو جہالت چاہے بندہ کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو اس وقت گویا اس کا علم ختم ہو جاتا ہے وہ جہالت کا مرتب ہو تو یہ ایک تفسیر مبارک ہے جو جمہور نے علماء نے اور اکثر مفسرین نے یہ تفسیر فرمائی ہے لیکن بعض علماء نے اس پہ ایک عجیب اشکال کیا ہے اس تفسیر پر انہوں نے کہا کہ بھی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آران یہ کہتا ہے کہ فلما سمی ات کہ جب بھی زلیخہ کو یا امراط العزیز کو ان کے مکر کے بارے میں پتا چلا لفظ ہے مکر ہننا اچھا آگے یہیں ابھی آپ لفظ ابھی قرآن غیر پڑھیں کہ وہ اللہ تصرف انی قید ہننا کہ میرا مولا اگر آپ نے ان کے مکر کو قید میں مانا مکر اگر ان کے مگر کو آپ نے نفیرت ہو سکتا ہے کہ میں بھی الجھ جاؤں وہاں بھی لفظ قید ہے پہلے لفظ مکر ہے اور جب یوسف علیہ السلام کو پروانہ ملے گا آزادی کا تو آگے جا کے انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ جب پروانہ آزادی کا ملا دو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاتا جیل سے باہر نے کہا کیوں کہ آپ نے فرمایا پہلے تحقیق کرو جس جو میرے اوپر الزام لگائے ان عورتوں کے بارے میں جن کے جن نے ہاتھ کاٹے تھے ان کے مکر کے بارے میں کیا فیصلہ کیا نربی تو لفظ قید یا لفظ مکر یاد رکھو مکر یا قید کا مانا کیا ہوتا ہے جیسے قرآن دوسرے مقام پہ کہتے انگی دون دوں کی اسی طرح قرآن تیسری جگہ کہتا ہے مکر اسی طرح قرآن کہتے ہیں وَيَمْكُرَ تو اب بات کو سمجھیں کہ مکر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی چیز کا بڑے خفیہ انداز سے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے مکر تو تب ہے اگر پتہ چل جائے تو پھر مکر کیا ہوا اگر پتہ چل جائے تو پھر تو مکر نہیں ہوا مکر کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کفار مکہ نے میٹنگ کی کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں فیصلہ کریں کیا کریں انہوں نے کہا جی بھی ایسا کرتے ہیں کہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدین سے نکال دیں خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں صرف اپنے سردار ہیں انہوں نے کہا یار یہ بات تو اچھی نہیں ہے نکال دیں گے تو حضور تو جہاں جائیں گے ساری دنیا ان کے ساتھ تابع ہو جائے گی وہ تو بڑا لشکر لے گی حملہ کر دیں انہیں کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں کہا جی بات قید کر دوں گے تو لوگ آپ کے دیوانے اور پروانے خاموش بیٹھیں گے انہیں کہا اچھا قتل کر دیں تو اب تجویز ہوئی تھی یہ سب کچھ خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ہر قبیلہ ایک نوجوان دے وہ صلاح ہو کے آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گھیرا ڈال لے اور جب آپ تشریف لائیں گے بعد ہم حملہ کر دیں گے حضور پاک شہید ہو جائیں گے اور اگر بنو ہاشم نے مطالبہ بھی کیا تو ساٹھ قبیلے سے لڑ تو سکتے نہیں ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی دیت لے لیں آپ سلو کر تو یہ ہوتا ہے مکت کہ کسی کو خفیہ طریقے سے کسی خاص خفیہ انداز سے کہ کسی دوسرے کو پتا نہ چل جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعدان عنہ حضور میں فرمایا کہ بین اتیمی بے خبر کون ہے جو جا کے دشمن کے لشکر سے خبر لے کے آئے احوال لے کے آئے صحابی ابھی آئے ان کہا حضور میں لے آؤں گا لیکن مجھے اجازت دیں گے آپ فرمایا کس بات کی نے کہا حضور پر خبر ایسے تو نہیں آ سکتی نا میری آپ کے بارے میں تو کچھ باتیں کرنی پڑیں گی ایسی کہ جو وہ سمجھیں کہ میں آپ کا مخالف ہوں تو فرمایا ہاں, ہاں, ہاں بھئی اگر کسی سے حال معلوم کرنا ہے تو اگر میں یہ کہوں گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں وفادار ہوں مجھے ساتھ کون بات کرے گا تو یہ ہوتا ہے مکر اب قرآن میں ہر جگہ لفظ یا مکر کا آیا ہے یا قید کا آیا ہے یا مکر یا قید میں مکر ہنہ قید ہنہ قید ہنہ, قید ہنہ تو, تو اگر کوئی آدمی کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر مبہوت ہو جائے یعنی آدمی ایسے سامنے آئے جمال دیکھ کے حیران ہو جائے اور ہاتھ کاٹ بیٹھے تو اس میں مکر کا سا ہے بھائی یہ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی مدہوش ہو گئے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بے ہوش ہو گئے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اس کے جمال میں ایسے کھوئے ایسے کھو گئے کہ انہیں پتہ بھی لگا کہ وہ چھری اپنا سیب کاٹ رہی ہے یا ہاتھ کاٹ رہی ہے تو وہ تو مکر نہیں ہوتا وہ تو مزوری ہے مجبوری ہے یا جیسے کسی خطرناک چیز کو دیکھ کے فطری طور پہ آدمی ڈر جاتا ہے تو اس میں کیا مکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ سے اثر ڈالا ہے لیکن جب وہ سانپ بنا تو السلام بھاگ پڑے ڈر گئے فطرت انسانی ہے بچی تقاضہ ہے کہ آ کر کے آگے کون کھڑا رہے گا اب جناب یہ ہے کہ بات کو سمجھیں تو اس لیے بعض اللہ نے اس تفسیر پہ ایک اشکال پیش کیا انہوں نے کہا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آدمی کسی کے حسن کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ ڈالے اور قرآن کہے کہ یہ مکر ہے اور دوسری ان کی دلیل سنیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان عورتوں نے ہاتھ کاٹے تو سب نے کیا کہا تھا فکل ہاشا بشرا ان نہ ملکن کریم سب نے کہا کہ اللہ کی پناہ خدا کی پناہ یہ انسان نہیں یہ تو فرشتہ ہے یہ انسان نہیں تو وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی پوری نقطۂ عربیہ میں آج تک وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مثال دو ہمیں کوئی محاورہ دو کہ کسی کے حسن و جمال کو فرشتے سے تشبیح دی گئی ہو فرشتے کو پاکی سے تشویح تو دی جاتی ہے لیکن جمال سے تشویح دی جاتی وہ کہتے ہیں کوئی ایک محاورہ تو لیا ہو نا دنیا میں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ فنا بندہ اتنا خوبصورت ہے جیسے فرشتہ ہاں یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی فنا بندہ یار بڑا پاک باز ہے بڑا پاک تینت ہے بڑا سالے آدمی ہے یار وہ تو فرشتہ صفت ہے یعنی فرشتے کو تشبیہ جو ہے سیرت میں تو دی جاتی ہے کیونکہ فرشتے گنا ہم سے پاک ہوتے تو فرشتے کی تشبیہ جو ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ یعنی وہ اتنا پاک انسان ہے یار اتنا پاک باز بندہ ہے یار کیا پوچھتے ہو یار اس کو فرشتہ ہے تو فرشتے کو تجویز جو ہے وہ کسی کی سیرت سے تو ہو سکتی ہے لیکن صورت سے تو کبھی نہیں ہو سکتی کہ صورت سے کیسے تجویز دی گئی کہ کہ انہوں نے کہا کہ ما ملک یہ انسان نیت فرشتہ تو اس لیے یہ اشکال ہوا انہوں نے کہا کہ بھی یہ چیزیں جو ہے ایک تو ان کا یہ کہنا کہ ما ہزا بشرا ان ہزا علا ملکن کریم ایک یہ کہنا اور ایک ان کا قرآن پاک میں بار بار جو لفظ مبارک آیا ہے فلما سمیت مکر ہنا اور آگے جا کے قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف نے جب دعا مانگی کہ یا اللہ کر اللہ تصرف انی قید ہننا اور آگے قرآن جا کے کہتا ہے ما بال نسوت اللہ بے ہن عالیم تو ہر جگہ قید اور مکر کا لفظ ہے تو یہ قید اور مکر کیا ہے کہ آدمی جمال دے کے محبوط ہو جائے تو ان نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ فلم ہند ارسل کہ جب امراط العزیز کو ان کے مکر کے بارے میں پتا لگا کیا مانا ان سنا کہ بعض عورتیں فلاں وزیر کی بیوی فلاں بڑے آدمی کی بیوی وہ آپس میں ملازموں نوکرانیوں کے ساتھ کنیزاؤں کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو کہتی ہیں عجیب بات ہے یہ امراط العزیز تو کچھ یہ تو انتہائی بے عقل عورت ہے اس کا تو عقل ہی کوئی نہیں ایک غلام کو بھی نہیں پھنسا سکی اس کے مقابلے میں میں ہوتی نا تو میں ایسے چٹکی ہوں میں یوسف علیہ السلام کو پھنسا لے یہ کوئی بات ہے کہ ایک نوجوان ہو اور جوانی ہو جوش ہو خون ہو اور عورت کے مکر سے بچ جائے یہ تو ذریقہ ہی کچھ نہیں یہ تو ہے ہی بالکل عقل سے فارغ ہوگا ایک نوجوان کو نہیں پھنسا سکی کمال ہے ایسی ایسے تو ہم ایک منٹ میں پھنس لیں اگر ہمارے پاس یوسف ہوتا دیکھتے کہ کیسے بچ کے جاتا ہے تو یہ مکر یہ تھا کہ وہ نہیں اس کو مکر میں لے آ سکی وہ چلو کسی دھوکے سے مکر سے محبت سے کسی انداز میں کسی طرح تو یوسف علیہ السلام کو پھانسی تو کچھ بھی نہیں کر سکی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا اگر میں ہوتی تو یہ کر دیتی کوئی بات ہے ہماری نظر اسے کو بچ کے تو دکھائے بڑے بڑے جو پارسا بنتے ہیں ادھر تو صحیح ہمارے سامنے تو جب یہ باتیں چلنے لگی تو اب امراط العزیز نے ان کو دعوت دی کہ اچھا تمہیں اگر اپنے مکر و پہ بڑا ناز ہے نا تو آگے دیکھ لو میں نے بھی کوئی ایسا ہر نہیں جو چھوڑا ہو لیکن اس پر تو کچھ ہوتا ہی نہیں آؤ چلو تم بھی دیکھ لو تو یہ بھی امراطر العزیز کا ایک مکر تھا کیا مانا کہ بظاہر تو دعوت دے رہی ہے پارٹی کر رہی ہے کھانے کھلا رہی ہے بڑے اہتمام ہے استقبال کر رہی ہے اندر سے تو زلیل کرنا چاہتی ہے ان کو اندر سے تو ان کو بترانا چاہتی ہے کہ جو تم مجھ پر الزام لگاتی تھی نا کہ میں نے ایک ملازم سے یہ کراؤ دیکھو چلو بچاؤ تم بھی اپنے آپ کو بچاؤ تو یہ بھی مکر تھا اور قرآن جو کہتا ہے نا وہ کہ وہ زنانے مصر جو تھی وہ ہاتھ کاٹنے بیٹھ گئی تو ان علماء نے کہا کہ یہ ان کا ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ بھی مکر تھا ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ مدوش نہیں ہو گئی تھی یہ بھی مکر تھا جیسے آپ نے دیکھا نا آج کل چودویں صدی کے عاشق بھی محبوبہ کو خط لکھتے ہیں خون نکال کے آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جی وہ خون نکال کے خط لکھ دیتے ہیں کہ جی ہم نے خون سے خط لکھا ہے آپ کو تو یہ جو خون نکال رہی تھی یہ بھی مگر تھا کہ پہلے تو اپنے ناز انداز لباس اور جناب ان کا شنگار اور پھر مصر کا شنگار وہ تو دنیا کی ایک تہذیب ہے حتیٰ کہ امام شاہ جیسا پاک آدمی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے انہوں نے بھی اپنی کتاب الام میں لکھا ہے کہ ملما امراط ان مصریا کہ جس شخص نے مصر کی عورت سے شادی نہیں کی اس نے عورت دیکھی نہیں وہ کہتے ہیں کہ باقی ملک میں جتنے لوگ ہیں وہ محض تکمیل تو ہے کہہ سکتے ہیں ہم کے ان کے گھروں میں عورتیں ہیں لیکن وہ صحیح معنی میں عورت کو انہوں نے نہیں دیکھا عورت اصل اگر ہے تو مصر کی ہے یہ امام شاپ جیسے آدمی لکھ بیٹھا اتنا بڑا پاک آدمی نے آخری شادی وہیں فرمائی تھی نا اور وفات بھی وہیں ہوئی آپ کی قبر بھی وہیں ہے مصر میں امام شافی بہت بڑا آدمی تھا اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ سرزمین حرم جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی تو ان لوگوں نے آباد کی نا حضرت اسماعیل کی بیوی بھی تو مصر سے تھی وہ بھی تو مصر سے شادی کر کے لے آئے تو اس سرزمین کی آبادی میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو جناب انہوں نے اپنے وہ لباس سے اور اپنے ناز و انداز سے یوسف کو پھنسلانا چاہا لیکن جب دیکھا کہ بھی یوسف علیہ السلام تو پتہ نہیں کوئی اور شخصیت ہے کہ اس کو نہ تو ہمارا حسن مروب کر رہا ہے نہ ہمارے اور ناز انداز مروب کر رہا ہے انہوں نے کہا چلو آخری حربہ استعمال کرو وہ کتا انگلیوں پہ چھڑیاں پھیرنی کہ یوسف اب بھی تم نے اگر ہماری طرف توجہ نہ کی نا ہم خود کر یہ بھی مکر اور جب یہ سارا کچھ دیکھنے بعد بھی یوسف علیہ السلام ٹس سے مسنع ہونے کا میرے لیے کل کے مرنے کے بجائے ابھی مل گیا تو اب کیخ پڑی کہ ماں ہزا بشرا یہ بندہ نہیں یہ فرشتہ ہے یہ اتنا پاک سیرت ہے کہ یہ تو کوئی فرشتہ زمین پہ اترا ہے انسان ہے ہی اگر یہ انسان ہوتا تو ہمارے داؤ سے بچ کے نہ جاتا ہمارے اس مکر سے یہ آخری حربہ تھا کہ کوئی عورت دیکھے نا جی سب سے بڑا آدمی کتنا بڑا پڑھا لکھا فلاسفر کیوں نہ ہو جائے عورت ذرا آنسو بہائے تو بس حضرت گئے وہ اس کے آنسو کی مار نہیں کھا سکتا تو خون کی مار کہاں کھا ہے بڑے سے بڑا آدمی جو ہے نا جی بڑے سے بڑا دماغ بڑے سے بڑا فلسفی بڑے سے بڑا سکالر بڑے سے بڑا فکر بس تھوڑی دیر میں عورت نے رونا شروع کیا تو حضرت ختم تو آدمی تو اس کے آنسو ہی برداشت کر سکتا وہ بھی جھوٹے چل جائے کہ وہ اپنا خون نکال کے باہر ڈال دے تو وہ تو آخری حد تھی مکر کی جب اس پر بھی اثر نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ما ہاضا بشرا یہ انسان ہو ہی انسان ان ملک ان کریم یہ کوئی فرشتہ کیونکہ فرشتہ پاک ہوتا ہے پاک سیرت ہوتا ہے یہ بندہ تو اتنا پاک سیرت ہے اس پر تو ہمارا کوئی مکر بھی کارگر نہیں ہوا اس لیے بعض علماء کرام نے اس کی یہ تفسیر بھی بیان فرمائی ہے لیکن اکثر علماء اور مفسرین نے اسی پہلے قول کو ترجیح دیا ہے اس لیے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک تو روایات میں موجود ہے کہ اوتیا شطر الحسن اور ایک روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ لَو جمال محمد بی بی آئیشہ فرماتی تھی کہ خدا کی قسم ہے کہ زنان مصر نے یوسف کا جمال دیکھا تاکہ انگلیوں پہ چھوڑیاں پھیرنے لگیں اللہ کی قسم اگر میرے محبوب محمد مدری کا جمال دیکھتی تو سیدھا دلوں پہ چھوڑیاں پھیرنے اس لیے علماء نے تو اسی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے لیکن بہرحال بعض علماء نے اس کال کے بعد یہ دوسری تفسیر بھی پیش کی ہے جو الفاظ قرآن کے ساتھ بہرحال یعنی ایک جوڑ اور ایک ربط رکھتی ہے اپنے, اپنے اب. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی تو خدا کی قدرت ہے اللہ نے آپ کی دعا منظور کی اور سم بدال آیا اب عزیز مصر نے سوچا کہ پہلے تو میرے گھر میں بات تھی اب ہر گھر میں بات پہنچ گئی پارٹی میں جو عورتیں آئی تو وہ تو ہاتھ کٹوا کے گئی ہوئی ہیں تو سب دیکھ رہے ہیں کیا ہوا جی کیا ہوا اس نے کہا یہ مسئلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے آخر بہرحال وزیر تھا اس کا ایک بڑا مقام تھا اور پھر اس کے گھر میں بادشاہ وقت کی بہن تھی اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ہی بھیج جب یہ جیل میں چلے جائیں گے تو کچھ عرصہ گزرے گا تو خدا کی قدرت ہے کہ آدمی خود بخود اس قصے کو بھول جاتا ہے جب واقعہ گزرے گا تو زخم بھر جائیں گے بات رہ جائے گی تو قصہ مک جائے گا اور اس کے بعد جو ہے جیسے بھی ہوگا پھر آزادی مل جائے گی لیکن وہ بڑے آدمی تو پھر ایسے ہوتے ہیں نا جی آپ کو تو جیل میں بھیج دیا پھر بھول گئے بڑے لوگ تو پھر ایسے ہوتے ہیں اب حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے اور تکلیفیں ہوئی تو پھر اللہ سے درخواست کی کہ مولا میں تو مصیبت میں تو اللہ نے فرمایا کہ جبراہی یوسف علیہ السلام سے کہو کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ احبو ربصن و احبو لیا مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے ان کی بات سے تم نے خود ہی چنا تھا کہ قید خانہ تو برداشت کرو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بھی بندہ دعا, دعا مانگے تو کہے اللہ کہ اللہ اللہ آفیت فرما یہ نہ کہے کہ اللہ میں اچھا بڑی مصیبت سے بچا لے کوئی چھوٹی دے دے کبھی نہ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک نے دیکھا کہ ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق توفیقرما اللہ مجھے صبر کی توفیق کے فرما اپنے بلائے, اپنے بلائے اپنے کہ خدا کے بندے صبر تو ہوتا ہی مصیبت پر ہے نا پہلے مصیبت آئے تو صبر کرو گے نا کیا مانگ رہے ہو اللہ کیا مانگ رہے ایک ہے کہ مصیبت آ گئی تو اب صبر مانگو اور صبر کرو بھی ایک ہے کہ خود آدمی کہے کہ جی مجھے اللہ صبر کی توحفی کا فرما اور صبر کی توحفی کا تھا فرما اس کا مطلب ہے کہ تم مصیبت مانگ رہے ہو اللہ سے جب بھی مانگو اللہ سے معافی مانگو اور آفیت مانگو کیونکہ اللہ تبارک اتارا کسی بندے کو کسی ابتلا میں نہ ڈالے کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو تو انسان بڑا عضیف ہے بڑا عاجد ہے وہ برداشت نہیں کرتا اس لیے ہمیشہ الفول آپ جائے اور اسی سے قرآن پاک کے ان واقعات کی روشنی میں نے فرمایا کے دیکھ لو کہ چار ہزار سال پہلے ان کی تمدن و تہذیب کا یہ عالم ہے کہ پہلے تو جناب سارے بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں بن سن کے آ رہی ہیں یوسف کو دیکھنے کے لیے پھر یوسف کو الجھانے کے لیے ہاتھ کاٹ رہی ہیں اور پھر خود عزیز مصر کی بیوی اعتراف کر رہی ہے کہ میں نے پھسلانے کی کوشش کی وہ تو گناہوں سے بچا ہوا تو بچی گیا اس نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا ان سب کے بعد جیل میں حضرت یوسف کو بھیجا جا رہا جیل میں حضرت علیہ السلام کو بھیجے جا رہے اور یہی آج ہو رہا ہے وہی تہذیب جاہریت وہی جاہریت اولا جو تھی وہ آج بھی ہمارے یہاں رائج ہیں آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جیل میں وہی جاتا ہے جو بےچارا مظلوم ہے غریب ہے جس کے کوئی آدمی ساتھ دینے والا نہیں جو قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا جیسے کہ کسی نے کہا کہ قانون تو ایک مکڑی کا جالا ہے طاقتور اس کو توڑ ڈالتا ہے اور کمزور اس میں الجا اس وقت کی تہذیب کا یہ عالم تھا یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچ گئے اللہ کی شان دیکھیں گے جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا گیا تو اسی دنوں میں بالکل میں دو آدمی اور بھی جیل خانے میں بھیجے گئے جیسے یہ شاہی محل سے گئے تھے وہ بھی شاہی محل سے آئے ایک جو تھا وہ تو تھا ساقی بادشاہ کا یعنی وہ ان کے بار کا انچارج تھا پلانے والا اور ایک جو تھا وہ ان کے کچن کا انچارج تھا متبک کا انچارج تھا یہ دونوں آدمی تھے اصل میں ان دونوں کو دشمنوں نے خرید کیا تھا کہ کسی طرح بادشاہ کو زہر دیا جائے بادشاہ کو کسی طرح زہر دیا جائے جتنا عرصہ ہو گیا بادشاہ ہے اور اس کے بعد مخالفین نے فیصلہ کیا انہوں نے ان دو آدمیوں کو خریدا ایک ساقی کو خریدا اور ایک مطبخ کے انچارج کو خریدا کہ یا تو خوراگ میں بھی زہر ڈال دو اور اگر وہاں سے بچ جائے تو پھر پینے پلانے میں بھی زہر ڈال دو جان چھٹے سابقہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پہلے تو وہ دو نوراضی ہو گئے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو ہم بادشاہ کو مار دیں گے بعد میں وہ ساکی جو تھا نا وہ مکھر گئے اس نے کہا اس سے کہ بھئی میں نہیں سازش میں شریک ہوتا اتنا میں رعایت کرتا ہوں کہ بادشاہ کو میں بتاؤں گا نہیں تمہاری سازش لیکن میں شریک نہیں ہوتا نہ تو میں اپنے اس پینے میں ملاؤں گا اس کے مشروبات میں ملاؤں گا کوئی جیت اور نہ میں اس مسئلے میں شریک ٹھیک ہے یار تم بزدل ہو گیا تو ہو جاؤ میں نے تو فیصلہ کر لیا میں تو کروں لیکن کہتی ہے کہ اس ساکی نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ جناب اس طرح سازش ہو چکی ہے اور کھانا میں ہے مسموم ہے اس میں ظاہر اب بادشاہ کے سامنے جب کھانا لگ گیا تو بادشاہ تھا آخر وہ اور جناب وہ ساقی بھی آ پانی کے لیے پلانے کے لیے اور مسمک انچارج جو ہے وہ کھانا لگوا آ رہا ہے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ بھی ایسا کرو مس مکہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ دسترخان پہ اور یہ جو کھانا لگا تھوڑا تھوڑا پہلے تم کھاؤ اور ساکی سے کہا کہ جو تم نے پانی اٹھائے ہوئے ان میں سے تھوڑا تھوڑا تم پیو نے تو پی لیا اس کو پتا تھا کہ میں نے کچھ نہیں ملایا لیکن جب اس سے کہا کہ تم تھوڑا تھوڑا کھاؤ تو اس کو تو پتہ ہے کہ اس میں تو اتنا بڑا خطرناک زہر میں نے ملایا ہوا ہے خائد میں تو گیا وہ کیا میں نہیں کھا تھا کھاؤ تو آخر وہ جانوروں کو ڈالا گیا وہ مر گئے تو اس کی سازش پکڑی گئی لیکن بادشاہ نے دونوں کو جیل بھیج دیا بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی زیادتی کے طور پہ اور باد الما یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو ساکی اتنے عرصے تک تو سادش میں شریک رہا نا یہ آخری وقت میں ہو سکتا ہے بلدل بن گیا کبھی آدمی اپنی بلدلی کی وجہ سے بھی گناہوں سے رک جاتا ہے وہ ایک اخبار میں ایک لطیفہ یا پتہ نہیں واقعہ تھا حقیقت تھی یا لطیفہ تھا بار اللہ عالم کے ایک آئی جی کے سامنے ڈی آئی جی صاحب کے سامنے کچھ اے ایس آئی پولیس کے پیش ہوئے انہیں ترقی دینی تھی اے ایس آئی کو ایس آئی بنانا تھا تو پیش ہوئے تو ایک اے ایس آئی پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھئی آپ ترقی مانگتے ہیں کیوں مانگتے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے درخواست دی ہے کہ مجھے ترقی دیجئے کیوں اس نے کہا سر میں اس لیے ترقی مانگتا ہوں کہ اتنی میری سروس ہے میرا ریکارڈ دیکھ لیں آج تک میری کوئی شکایت نہیں میں نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا میں نے کبھی رشوت نہیں کھائی ایک پیسہ حرام نہیں کھایا میں نے کبھی ڈسپلن نہیں توڑا اور بالکل پولیس رولس کے مطابق میں نے ڈیوٹی کی ہے تو اب مجھے ترقی نہیں دیں گے تو کس کو ترقی دیں گے میں حقدار ہوں تو ڈی آئی جی صاحب نے بڑے غور سے دیکھا اس نے کہا دو باتیں ایک بات یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم بےغیرت ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ تم بج دل اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سارے افسر جو ہیں تم پر رازی ہیں تمہارے خلاف کسی نے بھی شکایت نہیں لکھی جو بھی افسر ہے اس نے تمہیں لکھا ہے کہ بڑے اچھے نے مارکس دیے ہیں کہ بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم کو بغیر قسم کے آدمی اپنے افسران کو کی عورتیں شورتیں شو سپلائی کرتے ہوگے اس لیے وہ خوش رہتے ہیں ہمیشہ تمہیں اچھے مارک دیتے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی سے ناراض نہ ہو انسان ہے اس سے اگر دس افسر گزرے ہیں کوئی تو بگڑ جاتا ہے اور دوسری بات میں نے کہا بدھ دل ہو تم نے رشوت اس لیے نہیں کھائی کہ شریف آدمی ہو گناہ سمجھتے ہو تم اس زہر کو ہزم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے زہر اور رشوت کھانے کے لیے بھی تو بہادر آدمی چاہیے نا جو اس کو ہزم کر سکے تم کمزور بندے ہو ڈر کے مارے تم نے نہیں کھائی اس لیے تمہیں ترقی کے بجائے میں ہیڈ کانسٹیبل بناتا ہوں ریولٹ کر ان کا پولیس میں رہنے کے بعد ایسا آدمی میں نے زندگی میں پہلا دیکھا ہے کہ جس کے کریکٹر رول میں کوئی نوٹ بھی نہ ہو یہ کوئی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ رشوت جو ہے سہار ہے اس کو ہزم کرنا آسان تھوڑا ہوتا ہے اس کے لیے بھی بڑے بڑے حوصلوں کی ضرورت ہو تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان سارے حالات کے باوجود بادشاہ نے ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا کہ بھی کچھ ہو جائے اب تم کمزور پڑ گئے تم نے ایک راز کھول دیا پہلے تم شریک کیوں ہوئے تو بہرحال دونوں جیل میں چلے گئے اب جب جناب دونوں جیل میں آئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں تو انہیں کہا کہ حضرت یوسف نے دیکھا نا جی اچھا علماء کہتے ہیں یہ حضرت یوسف کے پاس کیوں آئے تو اس کی ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی یہ ایک ہی سیلف تھا نا جی تھے تو شاہی خاندان سے قیدی بن کے آنے والے تو ان کو ایک ہی جگہ رکھا گیا باہر کے ایک ہو تو آپس میں ملیں گے اور کہا جائے اور بعد علم نے یہ لکھا کہ یوسف علیہ السلام کا جمال یوسف علیہ السلام کا حسن یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار اور جیل میں اگر بھی عبادت اور اللہ کے ساتھ لگاؤ اللہ کا ذکر اور کسی کے ساتھ بھی برائی نہ کرنا ہر بندے کی خبر گیری کرنا کوئی بیمار ہے یادت فرما رہے ہیں کوئی رو رہا ہے تو سندھی دے رہے ہیں ہمدردی کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ چیز جو تھی اس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے گرویدا ہو گئے اور کبھی کبھی آگر یوسف علیہ السلام سے عجیب عجیب باتیں بھی پوچھا کرتے تھے اور یوسف بھی بتا دیتے تو اب آئے انہوں نے کہا جی ہم نے خواب دیا جن فتح کالا دماثر خمرہ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْكَ رَأَسِي خُبْزًا تَأْكُلُ التَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئِنَا بِتَأَوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ دو نوجوان آئے انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ہم نے خواب دیکھا ہے ایک نے کہا کہ انی ارانی اعصر خمرہ آصر اصحار کہتے ہیں کہتے نچوڑنا کسی چیز کو نہ چوڑنا اب شراب تو نہیں نچوڑا جاتا نا نچوڑا تو انگوروں کو جائے گا اس سے شراب نکلے گا تو جب معال شراب ہے تو اس لیے کہا میں شراب نہ چوڑتا انی ارانی اعصر خمرہ کہ میں ان چیزوں سے نچوڑ کے بادشاہ کے لیے جامع شراب تیار کر رہا ہوں کال الخر اور دوسرے نے کہا انی ہی ارانی این کراسی خبزن کہ میں نے سر پہ روٹی اٹھائی ہوئی ہے کھانا لگایا ہوا ہے اور تاخل تیرو من پرندے جو ہیں وہ اڑ اڑ کے اس کھانے کو کھا رہے ہیں نبینا ہی نوا کمین المسنی کہ یوسف علیہ السلام آپ مہربانی کر کے ہم دونوں کے خواب کی تعبیر بتلائیں اچھا اس میں بھی علماء کے دو قول ہیں بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں ان نے خواب شاپ دیکھا ہی نہیں تھا ایسے بات میں نہیں کہ یلو یوسف علیہ السلام کا امتحان تو کر اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے خواب دیکھا اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اور نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے کالا یا کما تو آن کا نی نبا تو ماد کما ماں النی ربی انک تم ملتا کلو نبی و وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعُوا مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا سی وا کن اکثر نا سلا یشکر یا متفر رکون خیر اناحد الار اب دیکھے شان پیغمبری کہ موقع ملا تو فورن توحید کی دعوت پہ کہ اب یہ بندے آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ کے تعبیر لینا چاہتے ہیں مجھے موقع مل گیا انہوں نے کہا دیکھو پہلے بھی تو میں تم کو تمہارے آنے سے تو بتلا دیا کرتا تھا نا کہ کیا آئے گا کیا آئے ہوگا کیا ملے گا کیا ساری چیزیں اللہ نے مجھے یہ علم علمتا فرمایا ہے اور میں نے وہ ملتی چھوڑ دی وہ قوم چھوڑ دی وہ جماعت چھوڑ دی ان کا اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں اور میں تو ابراہیم اساق اور یاقوب کی پیروی کرنے والا آدمی ہوں اور ان سب کا دین کیا تھا ماں کال نشرکھ بلّہ ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں جناب کتنے پیار سے اللہ کا پیغمبر مرتبلی یاد رکھیں کہ دعوت دینا جو ہے کسی کو دین کی دعوت دو تو اس کا بھی اسلوب ہے ادو الا سبھی نے رب قبل حکمت الحسنہ کہ بڑی حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ موزۂ حسنا کے ساتھ کسی کو بلائیں اگر آپ کسی کو فوراً سختی سے کہیں گے ڈانٹیں کے تو کون سنے گا آج کے دور میں تو بچہ اولاد بات نہیں سنتی تو کو دوسرا کہنا پیارا کتاب کہ یا بھائی سجنی اے میرے قید خانے کے ساتھی اب ان متفل کن خیر ان املا دل کہ اچھا تم یہ مجھے بتاؤ کہ ڈھیر سارے رب بنا لینے یہ بھی رب یہ بھی رب یہ بھی رب یہ بھی دیوی یہ بھی دیوتا یہ بھی دیوتا ہر شہر میں دیوی الگ ہے دیوتے الگ ہے یہ اتنے سارے خدا بنا لینے اتنے سارے رب بنا لینے بیتے رہ کہ ایک کو رب ماننا بیتے رہ اکل کا یہ کیا بات ہوئی کہ ہر گلی میں رب یہ کیا بات ہوئی کہ ہر شہر میں رب کھڑا ہے دیوی کھڑے یہ دیوتا کڑا کہ اے خدا اور یا فرمایا کہ یا یہ بھی یاد رکھو کہ جن کو تم نے رب بنایا ہوا ہے ماں تبود نی الہ اصما ان سم تم ہا ان تم و آبا من سلطان امل حکم اللہ لاہ امر اللہ دبود دین القیم بلا کنہ اکثر الناس لا اور کہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، یہ تو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں کسی کا نام لات ہے بنا ہے، ادا ہے غبل ہے کسی کو داتا کہتے ہو کسی کو مشکل کشا کسی کو حاجت روا کسی کو غریب نواز کسی کو دینے والا کسی کو لینے والا کسی کو انداطا یہ سب تم نے نام رکھے ہوئے ہیں اللہ نے تو حکم نہیں دیا اللہ نے فرمایا کہ ان کو نام کہو داتا کو اللہ نے تمہیں حکم دیا ایک مشکل کشا بلا سب تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں جیسے پہلے بت پرستوں نے نام رکھے تھے آج بھی اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرنے والے ورنہ بھی نام بنائے ہوئے کہ جی یہ فلاں مشکل اگر پڑ جائے تو فلاں بزرگ کے پاس جاؤ یہ فلاں مصیبت پڑ جائے تو پھر فلاں کے پاس جاؤ یعنی بزرگوں نے بھی آگے باقاعدہ جیسے آپ ڈاکٹر نے تقسیم کیا ہوا کہ یہ گلے کا ڈاکٹر ہے پیٹ کا پیروں نے بھی تقسیم کی ان کے بھی ماشاء اللہ مختلف کام ہوتے اچھا عورت بیمار ہو تو پھر فلاں پیر کے پاس جاؤ اور جانور بیمار ہو تو پھر فلاں پیر کے پاس لے جاؤ اور بعض پیر تو ماشاء اللہ سانپوں کے بھی پیر ہیں آپ انڈیا میں زارے وہاں سانپ کٹے ہوتے اللہ اناج اللہ ہدایت اب تو دعا کر سکتے ہیں اور تمہارے پلے میں دعوت کی توقع سبق سبق پیغمبر کی شان دیکھو کہ نام نہیں لیا بات فرمائی تم دونوں میں سے ایک آدمی جو ہے نا وہ تو پھر اپنے عہدے پہ واپس بحال ہو جائے گا اور وہ تو اپنے بادشاہ کو جا پھر وہ شراب وراب بھی پلائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا باقی رہ گیا نا دوسرا جو عمل آخر یہ نہیں کہ تم کیوں کسی کو کیا تکلیف پہنچائے بات کرنے کا بھی تو اندازہ ہوتا وہ امل آخر ہو وہ اور جو اس کو فانسی دی اس کو پھانسی پتہ اور جب وہ مر جائے گا پھینک دیں گے تو اس کے دماغ کو اس کے سر کو کو بھیجے جو ہے پرندے آ کے چھیڑیں گے اور کھائیں گے اس کے لیے پھانسی ہے اور ایک جو ہے وہ چلا جائے گا اچھا بادر ماں کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے یہ تعبیر سنائی نا تو وہ جس نے کہا تھا نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کھانا ہے میرے سر پہ اور روٹی ہے اور پرندے کہا جی میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا آپ نے تو جھوٹ بولا تھا حضرت آپ تعبیر دے رہے ہیں تو اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آپ نے فرمایا جھوٹ بولا یا سچ کا اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا جو تم نے پوچھا نبی کے ساتھ اگر جھوٹ بولتے ہو پھر بھی تمہاری جھوٹ کی سزا یہ ہے کہ فیصلہ جو میں نے تعبیر کی ہے یہ فیصلہ اور اگر تم نے واقعی خواب دیکھا ہے تو پھر جو تعبیر ہو گئی واقع ہو جائے گی بات ختم ہو جائے گی اس لیے آپ نے اب تو اللہ کی تقدیر کا بھی فیصلہ ہو جو تم نے پوچھا تھا اور میں نے بتایا وہ فیصلہ ہو اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد من مز قرنی اندرک انساہی تھکر ربی ہی پل ابس ابس جساسنی اور جی ان کے بارے میں آپ نے خواب میں تعبیر میں یہ بتلایا تھا کہ تم اپنے عہدے پہ بحال ہو جاؤ گے آپ نے عہدے پہ جا رہے ہو کم از کم اب تم نے جا کے پھر ساکی گری کرنی ہے اور بادشاہ کی محفل میں جا کے تم نے پلانا ہے تمہارا قرب تو حاصل ہو گیا براد بھی تمہاری ہو گئی اور بادشاہ خود تمہیں اسی وظیفے پہ بلا رہے ہیں. تو اب ایک میرا کام بھی کرنا کہ کم از کم بادشاہ سے یہ تو کہنا کہ تمہارے ملک میں یہی انصاف ہے کہ جنہوں نے چھیڑا جنہوں نے مکر کیا جنہوں نے بہلایا پایا وہ تو گھروں میں ایش کریں اور جو گناہوں سے بچا جنہوں نے تمہارے شاہی گھر کی عزت کی حفاظت کی اس کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا گیا کوئی عقل کی بات تو کم از کم ان کو اپنے اس اس زمانے میں ایک بات یاد رکھیں ویسے بھی رب کا مانا جو بطور لغت کے ہوتا ہے پالنے والا تو اس وقت اس کا اطلاق جو ہے کسی سردار پہ بادشاہ پہ عام لوگوں پہ بھی ہوتا تھا جیسے اب بھی مسل کبھی کبھی محاورات میں آتا ہے تو یہ عورت کیا کام کرتی ہے تو آگے لکھتے ہیں رب بتل بی یہ گھر کی تربیت پہ یعنی نوکری نہیں کرتی کیا لکھ دیتے ہیں دتورا ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے اگر وہ بیچاری کوئی کام نہیں کرتی کہ رب بتل بی گھر کی گھر کی مربیہ ہے اس کو بھی اچھا اسی طرح کہتے ہیں رب بدار یہ حویبی کا مالک ہے لیکن اب حضور نے حکم دے دیا کہ کسی غلام کو یہ نہ کہا کرو اب کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اسی طرح جو ہے کوئی آدمی اپنے مالک کو یہ نہ کہے رب دی بلکہ اس کو اپنا نام لے کے پکارے کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں اور کوئی کسی کا رب نہیں ہے لیکن اس دور میں اس لفظ کا اطلاق جائز تھا اچھا خدا بھی شان ہے جب انصاشان ذکر وہ چھوٹ کے آ گیا شہطان نے اس کے دل و دماغ سے یہ بات ہی نہیں کہا اچھا ویسے بھی اللہ الامہ فرمائے جب آدمی کا کام ہو جائے تو کون یاد کرے وہ تو چھوٹ گیا عہدہ بھی مل گیا اقتدار بھی مل گیا بادشاہ کی محفل میں بھی آ گیا اچھا پھر کام بھی کھانے پلانے والا کام بھی ڈپٹی بھی ایسی تھی نا تو پلانے کے بعد ویسے اچھے اچھے ہوش والے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں یہ کیا یاد رکھتا بت کام بھی ایسا تھا نا انسوشان ذکر اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر یوسف کی طرف راضی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے خدا کو بھول بیٹھے اور اس کو پیغام دے بیٹھے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ یہ بھی شیطان نے وس ڈالا کہ بھائی وہ ایسی بات کر بیٹھے ورنہ جب اللہ نے کنویں سے نکالا تو مالک نے اور تمہیں بچایا تو مالک نے اسی لیے ایک آدمی آیا نا جی تو وہ کہنے لگا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں وہاں کا جو جیلر تھا نا جی وہ حضرت یوسف سے اتنا متاثر ہوا کہ آگے کہنے لگا کہ آپ سے محبت ہوگی خدا کے لیے میرے ساتھ محبت نہیں کرنا یوسف علیہ... کہا حضرت کیا بات کہا اللہ ہے میرے دل میں آپ کی اتنی محبت ہے اتنی عقیدت ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں تو ابھی آپ کو جیل سے نکال دوں لیکن میں جیلر ہوں میں نکال تو نہیں سکتا البتہ یہاں جتنی سہولتیں آپ کو دے سکتا ہوں نا وہ آپ کو ملیں گے لیکن آپ محبت سے کیوں آپ نے فرمایا پہلے میری خالہ نے مجھ سے محبت کی تو مجھ پہ چوری کا الزام لگایا گیا پھر اس کے بعد جناب میرے بھائیوں نے آ ابے کے سامنے محبت کا اظہار کیا تو جا کے مجھے جناب کنویں میں ڈالا پھر ایک امراد عزیز تھی اس نے بھی مجھ سے محبت کی جس نے جیل بھیجوا دیا تم اور محبت کر کے مجھے کہاں پہنچانا چاہتے ہو نے فرمایا مجھے تو محبت راس ہی نہیں آئی کسی کی میرے ساتھ تو جس جس میں محبت کی ہے میں محبت کا ڈسا ہوا تو ہوں اور میں نے کیا جرم کیا ہے تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ کا زمیر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف راضی ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں اسی کی طرف راضی ہے کہ وہ جب چھوٹ کے گیا اس کے دل و دماغ سے وہ بات نکل گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو لب سجن سنین کئی سال جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے انشاءاللہ زندگی باقی دو بات باقی باخر با داوان برادران اسلام واجب الرحت دوستوں بھائیوں نوجوانوں دروس قصص الانبیاء علیہ مسلات وسلام کے ضمن میں ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھ رہے تھے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک جس کو خود اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے اور جس میں بہت بڑے عبر ہیں بہت بڑے مواعد ہیں بہت بڑے حکم ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک اس مقام پہ ہم نے تقریباً چھوڑا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں زنان مصر نے مختلف باتیں کی تو ان کو عزیز مصر کی بیوی نے دعوت پہ بلایا اور پھر یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ گئے تو اب امراد العزیز کو ایک بات کہنے کا موقع ملا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے اپنے گھروں میں محفلوں میں بدنام کرتی ہو کہ میں ایک غلام کے حسن کا شکار ہو چکی ہوں تم نے ایک کیا, کیا؟ بہرحال میں نے کوشش کی لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور اگر یہ اسی بات پہ اڑا رہا تو پھر اس کو سزا بھگتنی ہوگی وہ صاحب اقتدار تھی عزیز کی بیوی اب زنان مصر میں ہر قسم کے فرحت کنڈے استعمال کیے یوسف علیہ السلام کو اسلانے کے لیے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے مہربانی فرما کے ان کے اس ظلم سے بچا لے یہ جس طرح مجھے بلانا چاہ رہی ہیں اس سے تو پھر وہ جیل جانا بہتے عورتوں کے قید سے عورتوں کے جال میں پھنسنے سے تو پھر وہ جیل کی جو زندگی ہے وہ بھی اور ساتھ یہ شان پیغمبر ہے حالانکہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے لیکن یہ عظمت شان پیغمبر ہے کہ کہتے کہ اللہ تصرف صرف انی قید ہو کہ میرے اللہ اگر آپ نے ان کے اس جال مطر کو نہ پھیرا مجھ سے ہو سکتا ہے میں بھی بشر ہوں انسان یہ توازو ہے اور مقام بشریت کا تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی اور عزیت مصر نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ بھائی بہرحال حالانکہ عزیت مصر جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو محسوم ہیں بے گناہ ہیں لیکن چونکہ اب ایک بات چل نکلی تھی مصر میں اور بڑے گھروں میں ہر وقت اسی بات کا چرچا تھا تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو ہم جیل بھیج دیتے جب انہیں جیل بھیج دیا جائے گا تو یہ معاملہ جو ہے خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا اور لوگ چپ ہو جائیں گے اگر وقت گزرنے سے زخم بھر جاتے تو یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی گناہ کے انہیں جیل میں بھیج دیا یعنی اس سے جہاں ایک طرف یوسف علیہ السلام کی مجلوبیت تو دوسری طرف اس دور کے سرمایہ دار اور برسر اقتدار لوگوں کی ذہنیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جانتے ہیں بے گناہ یعنی عزیز مصر خود کہہ چکا ہے اپنی بیوی سے کہ تمہاری غلطی ہے یوسف علیہ السلام تو بے گنا ہے یہ جانتے ہوئے کہ بے گناہ ہے لیکن ہماری عزت میں چونکہ بات ہو رہی ہے لہذا جیل بھیج دو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اقتدار پہ بیٹھنے کے بعد یہ کھیل نئے نہیں ہے یہ بہت پرانا یہ اقتدار کی کرسی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس پہ بیٹھنے کے بعد پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں ورنہ وہ انصاف پہ قائم نہیں رہے اب جب یوسف علیہ اسلام جیل میں بھیج دیے گئے تو ان کے ساتھ دو آدمی اور بھی اسی زمانے میں اسی وقت میں تقریباً جیل میں آئے ایک بادشاہ ریان کا ساقی تھا اور ایک اس کے وقبت کا یعنی باورچی خانے کا کچن کا انچارج اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں نے اصل میں مل کے سازش کی تھی کسی سے پیسے لے کر بادشاہ کو ادھر دینے کی سازش میں دونوں شریک تھے لیکن بعد میں کچھ گھبرا گیا وہ ساقی جو تھا جس کی دن میں شراب پیش کرنا تھا وہ کچھ گھبرا گیا لیکن تب نے کھانے کے اندر زہر ملا دی اور جب کھانا چن لیا گیا دسترخوان پہ لگ گیا بادشاہ جانے لگا تو ساقی کہنے لگا کہ کھانے میں جا <تصفيق> وہ ڈر گیا گھبرا گیا اور اس سازش پر وہ قائم نہ رہتی اور یہ سوچا کہ اچھی بات یہ ہے کہ میں اس راز کو کھول دوں بجے اس کے کہ اور کوئی کھولے تو مجھے ایک تو یہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا دوسرا ہو سکتا ہے مجھے انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے کہ میں نے اینڈ ٹائم بتا کہ بادشاہ کی جان بچا لی تو بادشاہ نے حکم دیا اور جو مطبخ کا انچارج تھا اس نے کہا کہ نہیں ساکی نے شراب میں زہر ملائی بادشاہ نے حکم دیا کہ شراب سے ساقی کو پلایا جائے اور کھانے سے باورچی کو کھلایا تو پی لیا اس کو تو پتا تھا کہا گیا انکار کو کسی جانور کے آگے ڈالا گیا وہ مر گیا تو تسلی ہو گئی یقین ہو گیا کہ اس میں ظاہر ہے لیکن بادشاہ نے یہ مناسب سمجھتے ہوئے کہ بھی تو دونوں ہی تھے ایک آدمی آخر وقت میں صرف اظہار کر رہا ہے ورنہ پہلے تو دونوں اس میں راجدان تھے دونوں کو جیل میں اب جب وہ دونوں تیل میں آ گئے اور یہ باتیں کتاب تلمو میں بھی تو اور قطب سابقہ کے روایات میں بھی باتیں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو انہوں نے تو جیل کو ایک قسم کی مسجد بنا دی کیونکہ جب اللہ والا ایک اللہ کا پیغمبت تو صبح و شام درس تبلیغ دعوت ذکر عبادت اور ایسا ماحول بن گیا کہ ہر آدمی جو تھا جیل کا وہ دیوانہ ہو اسی طرح تاریخ میں اب بھی یہ بات موجود ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ امین کریت جن کا لقب تھا انگریزوں کے زمانے میں انہیں جیل میں بھیجا گیا تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ صبح کے وقت میں قرآن شریف پڑھتے تھے اور اتفاق سے وہ بارک جو تھی جس میں شاہ صاحب کو رکھا گیا تھا وہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ ملتی تھی باہر کی طرف کوٹھی تھی اندر کی طرف بارک تھی کیونکہ بڑے بڑے جو اہم قیدی ہوتے تھے ان کو خصوصی طور پر سیلوں میں رکھا جاتا تھا تو اس کی بیگم جو ہے اس جیل کی بیوی جو تھی تو وہ کبھی کبھی صبح کے ٹائم پہ جب اٹھتی تو اپنے لان میں اس کے پھول پھول لگے ہوئے تھے تو وہ صبح اٹھ کے ذرا چلتی واک کرنے کے لیے تو کانوں میں آواز جب آتی تو دیوار کے ساتھ کان لگا کے کھڑی ہو جاتی اور شاہ جی تو اپنا اندر جیل میں بیٹھے پڑھے انہیں تو نہیں پتا کہ کوئی آدمی سن رہا ہے ادھر سے وہ تو اوپر جیسے اس مسجد میں اوپر روشن دان ہے اونچے اونچے روشن دان ہوتے ہیں کہ چلو ہوا شوا کا گتر ہو جائے لیکن کوئی جیلی قیدی جو ہے وہ نکل تو آخر سپرنڈن جیل کو پتا چلا تو اس نے باقاعدہ اپنے حکام کو اپنے حکام بالا کو لکھا کہ اس قیدی کو میری جیل سے نکالا جائے اگر یہ چند یہاں رہا تو میری بیوی مسلمان ہو گئی آخر اللہ والوں کے اثرات تو ہوتے کہ وہ ان کو جہاں بھی خدا رکھتا ہے انہیں کام تو دین کا کرنا ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھی ایسے اثرات مرتب ہوئے کہ یہ بات بھی روایات میں موجود ہے کہ جیل آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یوسف یہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو جیل سے نکال دوں لیکن بہرحال اندر جتنی آرام سہولت اور آپ کے لیے میں خدمت کر سکتا ہوں اس میں میں کوتا تاہی نہیں کروں گا مجھے تو آپ سے انتہائی محبت یوسف علیہ السلام نے گھبرا کے فرمایا تم میری خدمت کرو نہ کرو لیکن محبت نہ میری پرورش کی تھی وہ بھی مجھ سے محبت کرتی اور وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے پاس رہوں باپ کے گھر میں نہ ہوں تو پھر بھی مجبر چوری کا الزام لگا کہ جناب یہ کپڑا چرا کے یوسف علیہ السلام چلے گئے تاکہ وہ اس الزام میں پکڑ کے مجھے اپنے پاس لے جائیں پھر میرے باپ نے محبت کی تو میرے بھائی مجھے قتل کرنے کے لیے کنویں میں پھینک گئے اس کے بعد امراط العزیز عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو آج جیل میں بیٹھا ہوں پھر تم محبت کر کے مجھے کہاں پہنچانا چاہتے ہیں مجھے تو محبت راس ہی نہیں آتی خدا کے لیے محبت نہ کرنا مجھ سے تو اب سیدنا یوسف علیہ السلام کی دیانت سقاحت عبادت دیکھ کے وہ دونوں قیدی جو ہیں وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا خواب مہربانی کر کے ہمیں خواب کی تعبیر ایک نے کہا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے کہ اتنی آرانی آصر خبراں یہ خبر جو ہے میں کہہ دیا گیا ہے ورنہ خبر شراب تو نہیں نہ جاتا نچوڑا تو اس سے کشید کیا جاتا ہے انگور سے اس کا پانی پھر وہ جا کے شراب بنتا ہے لیکن معال تو اس کا شراب ہی ہے نا اس لیے اس نے کہہ دیا کہ میں شراب نہ چوڑتا ہوں ورنہ شراب تو نہیں نچوڑا جاتا اور میں جام میں شراب کشید کر رہا ہوں اور دوسرے نے کہا جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر کھانا ہے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں بہت بڑا لگن ہے اور پرندے جو ہیں وہ روٹیاں میرے سر سے کھا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کوئی بات نہیں تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس جو بھی تو آمات ہے اس سے پہلے بھی میں تمہیں خبر دے دی دیا کرتا ہوں بتا دیتا ہوں حالانکہ وہ تو خواب نہیں ہوتا یہ تو خواب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتلا دیا کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس قوم کو جو اللہ پر ایمان نہیں لے آتے اور آخرت پر ایمان نہیں لے میں اس ملت کو چھوڑ چکا اور صرف یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی باتوں کی توفیق دی ہے بلکہ میں نے اپنے آبا سیدنا ابراہیم سیداخ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی کی اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دادے کا ذکر کیا ورنہ اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ بات کی اور پھر ذکر بھی ایسے کیا کہ جو سب سے بڑا شان والا تھا اس کا نام پہلے لیا ورنہ آپ تو یاقوب کے بیٹے تھے اور یاقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے تو آپ کا پہلا تعلق تو حضرت یاقوب سے بنتا ہے لیکن قرآن فرماتا ہے کہ إِبْرَاهِيم میں نے ابراہیم کا نام سب سے بڑی شاندان کی صحاح کا بھیا پھر اسا کا نام یعنی ترتیب جو ہے الٹ تھی اس کو محاورات مصطلحات علماء میں کہتے ہیں کہ من منل الادنا کبھی ہوتا ہے من العدنا کہ کبھی تو آدمی اوپر سے شروع کرتا ہے بڑے سے شروع کرتا ہے پھر چھوٹے پہ آتا ہے اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹے سے شروع کرتا ہے اور بڑے تک اور اس بات پر بھی اللہ تبارک وہ تعالیٰ کی شان دیکھیں اور پیغمبر کی عزمت دیکھیں کہ اللہ کا نبی جیل میں لیکن قید خانے میں جو موقع مل گیا بات کہنے کا کہ دو آدمی ہیں عقیدت مند ہو کے میرے پاس آئے ہیں تو یہ ایک فرصت ہے ایک موقع, ہے موقع کو کیوں تو فورن اپنی اللہ کی توحید کی دعوت یا بھائی سجنی اربابل کہنے لگے میرے قید کے ساتھی اچھا یہ بتاؤ بہت سارے رب بہتر ہوتے ہیں یا ایک کیوں تم تو خود بادشاہ کے ملازم رہ چکے ہو سردار ایک اچھا ہوتا ہے یا آٹھ سردار اچھے ہوتے ہیں یا دس سردار اچھے ہوتے ہیں ایک ادھر بلا رہا ہے ادھر بلا رہا ہے ادھر है رہا ہے ادھر है رہا ہے یا ایک سردار اچھا ہو کہ آدمی نے اسی ایک کی بات سننی ہے ایک کی بات ماننی ہے اسی کے کام پہ چلنا یعنی ایک بات تو عقل کا بھی یہ تک ہے کہ جب دس سردار ایک بندے کے ہوں گلام ایک ہو اور سردار دس انار ایک ہو اور بیمار سو ہو یہ تو عقلی طور پر بھی واضح بات ہے کہ ایسی بات میں سلی بات ہے کہ دس خدا نہیں اچھے ہوتے اگر دو خدا بھی ہوں تو عالم کا نظام تباہ ہو جائے جائے کہ کوئی دس خدا بانے یا تین خدا بانے یا کروڑوں دیوی دیوتا بانے یہ تو عقلی دلیل دی اور اس کے بعد فرمایا دلی نقلی بھی دی کہ ماتا ابن ہیمان سمئی تما سمئی انتم ان تم بآوا انزر اللہ بہا من سلطان اور یہ کہ تم نے خدا بنا رکھے ہیں کہ کہیں لاد ہے کہیں حگل ہے کہیں اجزا ہے کہیں بدن ہے کہیں سوان ہے کہیں یبوسا ہے کہیں اروکا ہے کہیں نسرا ہے یہ تم لوگوں نے نام رکھے تم لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اس خدا سے ہم نے خیر مانگنی ہے اور اس سے شر مانگنا ہے یہ یزدہ ہے اور یہ احرمن ہے یہ نور کا خالق ہے اور یہ ظلمت کا خالق ہے یہ خیر کا خالق ہے اور یہ شر کا خالق ہے یہ کیا تم نے نام بنا رکھے عجیب بات ہے کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کوئی حجت ہے کوئی برہان ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے اے نل حکم وابلہ الدین اکثر الناس لا صرف اللہ کا حکم اور یاد رکھو آپ نے فرمائے اس کا حکم ہے کہ ماں سوا اس کے کسی کی عبادت جائے لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں وہ نہیں جانتے اور اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی, بھی عبادت کرتے ہیں کبھی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں کبھی مردوں کو سجدے کرتے ہیں کبھی جندو کو سدھے کرتے ہیں شخصیت پرستی بھی کرتے ہیں مردہ پرستی بھی کرتے ہیں بت پرستی بھی کرتے ہیں کوئی سورج کا پجاری ہے کوئی چاند کا پجاری یہ کیا بات یعنی اس سے ایک سبق ملا کہ دا حق جو ہوتا یعنی دعوت دینے والے کا یہ کام ہے کہ جب بھی موقع ملے پھر اپنی دعوت کو وہ نہ بھول سب سے پہلے اپنی دعوت کی بات اسی لیے اور کہتے ہیں کہ آدمی یہ نہ دیکھتا رہے ایک موقع مل گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے ایک آدمی آپ کی طرف کسی حال میں متوجہ ہو کے آیا آپ اپنی بات تو کریں آپ اپنی دعوت اس کے سامنے رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ اسلوب دعوت دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ایسی بات جو ہے کیسے بھی آن فرمائی کہ وہ قید میں بیٹھے ہیں لیکن کہتے ہیں یا ساخی بھیا جی نے تم تو میرے قید کے ساتھی ہو ہوئی تم تو میرے دوست ہو تم تو میرے صاحب ہو ہم تو کٹھے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم تو کافر ہو تم تو غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہو یہ بات نہیں کہ بڑا اسلوب ہے انداز ہے, بیان ہے اور اس لیے کہ جب دعوت پیغمبرانہ کے مطابق جب اس لوبے کری کے مطابق آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ بات اصل اور وقت ضائع کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو فرصت مہیا کی تھی آپ نے ضائع تا اس لیے حضرت جلندری رحمت اللہ علیہ حضرت محمد علی جلندری علی رحمت اللہ علیہ جو ختم نبوت کے ایک بڑے عظیم رہنما گزرے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں سٹیشن پہ آیا اس دور میں سادہ وقت تھا اور کہتے ہیں کہ میں نے دو آنے پتہ نہیں چار آنے کی ایک چائے کی پیاری خریدی اور چار آنے کا ایک رس خریدا ایک کیک خریدا کہ بھائی اب گاڑی کا ٹرین کا آنے کا وقت ہے اب یہی ناشتہ ہے وہ ٹھیک ہے تو لے لیا اور میں نے ناشتہ کیا ناشتہ کر کے چل پڑا فرماتے ہیں کہ راستے میں مجھے خیال آیا کہ محمد علی تم نے تو ناشتہ کر لیا اپنا پیٹ بھی بھر لیا ختم نبوت کے جو تم سپاہی ہو اور ختم نبوت کے قاض تمہارا مشن ہے اس کے لیے تم نے کیا فرماتے کھولا اس میں سے ایک کارڈ نکالا اس وقت جوابی کارڈ ہوتے تھے تین پیسے کا ایک کارڈ ہوتا جوابی کارڈ بھی نکالا اور اس پر ختم نبوت کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا وہ لایا اور وہ جو کینٹین والا تھا کیفیٹیریا والا میں نے کہا کہ میرے بھائی یہ ختم نبوت کے مجلس کا ایک آ, کارڈ ہے اگر کبھی کادیانی کے بارے میں کوئی بات ہو مسئلہ پوچھنا ہو کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں اسی پر ایک دو سطر کا خط لکھ کے بھیج دیا بات یہ ہمیں دیکھ کے چلا گیا کہتے ہیں کہ کئی سال کے بعد اسی آدمی کا کارڈ ملا کہ ہم فلاں چک کے رہنے والے ہیں سندھ کے فلاں علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں مرزای انہیں کادیانی انہیں اپنے مبلغ بھیجے ہیں اور اتنا زور لگایا ہے کہ کئی لوگ جو ہے کادیانی بن گئے تو آپ نے مجھے کارڈ دیا تھا میں آپ کو متنے کر رہا فرماتے ہیں کہ ہمیں کارڈ ملا ہم نے اسی وقت بیٹھ کے فیصلہ کیا مرنا لال حسین اختر کو بلایا ونہا محمد حیات صاحب کو بلایا اور بڑے بڑے علماء جو اس مسئلے پر ماہر تھے اور اس مسئلے پر اتارٹی تھے ان سب کو لے کر ہم اس مستی میں پہنچے جلسے کیے تقریریں کی مرزائیوں کو دعوت منادر دی وہ جب آئے تو شکست کھا گئے اور جن لوگوں کو مذبذب ہو گئے تھے یا قادیا نہیں ہو گئے تھے اللہ نے پھر ان کو اسلام نصیب فرمایا تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ میں چھوٹی تھی غلطی کرتا کہ اگر وہ کارڈ نہ دیتا تو اس بیچارے کو کیا بتا میں نے کس کو کہنا لیکن میں نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا اپنی جماعت کا اپنے منشور کا پیغام میں نے پہنچا دیا اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا کہ کتنے لوگوں کا ایمان بچیا اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھا کریں یہ آج کل ہماری جدید تہذیب جو ہے نا جی اس میں کچھ یہ ہو گیا ہے کہ دیکھو جی ہم تو مولوی صاحب کو ملنے گئے تھے اور مولوی صاحب نے تو اپنی تکلیف شروع کر دی یار ان مولویوں کو پتہ نہیں بیماری لگی ہوئی ہے کیا لگا ہوا یہ بات نہیں ہوتی بلکہ ان پر شران ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ میرے پاس آئے کسی بہانے سے آئے ہیں تو بات سنیں گے پتہ ہے ویسے تو آپ نہ سنتے میری بات اس لئے اللہ کے پیغمبر نے اپنی جیل کی زندگی کو سامنے نہیں رکھا فوراً توحید کا سبق پڑھا اور اس کے بعد ان کو تعبیر کہ الْأَمْرُ الَّذِي حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھی اما اماں تم دو میں سے ایک آدمی جو ہے وہ تو اپنے بادشاہ کو پھر جا کے جہاں پلائے گا وہ امل آخر اور تم میں سے دوسرا جو ہے فیوس البفت اکول اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کا گوشت جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے اچھا اب دیکھیں یہاں بھی کچھ روپ ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا بھی ساکی تم جو ہے نا تمہیں تو کل جاؤ گے ٹھیک چھوڑ جاؤ گے اور پھر اپنی ڈپٹی پہ بھی چلے جاؤ گے اور اپنے بادشاہ کو شراب پیلاؤ گے بکا یعنی اما ام آدھو تم دو میں سے ایک تاکہ براہ راست کسی کو یہ کہنا کہ تم پھانسی چڑھ جاؤ گے تمہارے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور تمہارا انجام بڑا برا ہونے والا ہے بھیانے والا تو یہ اسلوک کے خلاف تھا یہ شان کرم کے خلاف تھا اس لیے ایک بات کی وہ بات باتیں تھی کہ بھی آخر شراب تو اسی نے بھی لانا ہے جو ساقی تھا اور جب دوسرے کے سر کے اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں تو صاحب بات ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پھانسی چڑھے گا اور اس کے گوشت کو نوچا جائے گا لیکن آپ نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ پھر میں امل آخر تو عمان نے لکھا ہے کہ جب آپ نے یہ تعبیر بیان فرما دی تو ان میں سے وہ دونوں جو ہے کہنے لگے کہ جی ہم نے تو خواب نہیں دیکھا تھا ہم تو بس ویسے آزمانا چاہتے تھے کہ جیل میں بڑا چرچا تھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا خواب کا علم دیا یہ خواب کی تعبیر مستقل علم ہے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو اس میں بڑی خصوصی مہارت آتا آپ نے فرمایا دیکھو تم نے خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا ایک نبی کے سامنے آ کے اس کو بطورے خواب کے کہنا اور تعبیر لینا اور میں نے تعبیر اب خود امر اب اللہ کی تقدیر کا وہی فیصلہ ہو گیا جیسے تم نے پوچھا اور میں نے جواب <تصفيق> اب جب یہ بات ہو گئی وکال مذکوری <رَبِّك> ان شی طرح اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر کے بعد یہ بات جو تھی گمان میں آئی خیال میں آئی کہ ان دو میں سے ایک جو ہے اس کو تو نجات ملنے والی ہے اس کو بلایا اس کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں تو بہرحال نجات مل جائے گی تم اپنے وظیفے بھی چلے جاؤ گے از قرنی ان دم یاد رکھیں گے اس زمانے میں رب جو ہے بادشاہ کو بھی کہتے تھے رب جو ہے وہ سردار کو بھی کہتے تھے جیسے آج بھی محاورات میں عورت کو کہتے ہیں رب بت اسی طرح کہتے ہیں رب بد دار فلاں حویلی کا مالک تو یہ لفظ جو ہے بطور بادشاہ کے بطور مالک کے بھی استعمال ہوتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب سرکار دو عالم سعیدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کی شریعت چونکہ قیامت تک تو لہذا ان چھوٹے چھوٹے لفظوں کی بھی احتیاط کر دی گئی کہ بھائی اب آپ کسی کو رب نہ کہیں آپ اپنے ملازم کو عبدی نہ کہیں کیونکہ ہر بندہ اللہ کا آئے آپ اس کو فتایا کہیں فتات کہیں لیکن عبدی نہ کہیں کیونکہ یہ لفظ جو ہے اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے تو سرکار دو عالم کے زمانے میں شریعت میں ان الفاظ کا بھی خیال کیا گیا تھا کہ کوئی قیامت تک شرط میں مبتلا نہ ہو سکے ورنہ پہلے زمانے میں یہ لفظ عام استعمال ہوتا اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جاؤ تو بادشاہ کی محفل میں ذرا بات یاد کرا دینا کہ بھی یوسف علیہ السلام جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں کیا جرم ہے بھائی وہ تو بے قصور ہے ان کو تو بلا گنا گیا جیل میں بھیجا گیا لیکن بہرحال اللہ تو بارک رحمت فرمائے تو اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور میں جیل میں بیٹھا ہوں تو کبھی کبھی ایسے لطیفے بھی ہو جاتے وہ مثلاً مشہور ہے کہ ایک آدمی نے اپنے وزیر سے مذاق کرتے ہوئے اس کو جیل بھیج دیا مذاق مذاق میں ہنسی خوشی میں کھیل رہے تھے اور وزیر سے حکم دیا کہ جیل جاؤ جیتنے گیا اچھا وہ حکم دینے کے بعد بادشاہ کچھ ایسے مصروف ہوئے کہ ان کو بات ہی بھول گئی کہ میں نے وزیر کو جیل بھیجا تھا حالانکہ ان کو تو مذاق میں بھیجا گیا تھا کوئی ضرور تو تھا نہیں وہ تو صرف ایک مذاق تھی اور آزمائش تھی کہ بھی دیکھیں یہ کیسے ہماری وفاداری پہ قائم رہتا ہے لیکن بادشاہ انسان ہے بات بھول گئی بات بھول گئی اور اتنی بھولی کہ وہ جیل میں رہ گیا اور بادشاہ مر گیا بادشاہ کا بیٹا تخت میں آ مدت کے بعد جب بادشاہ سلامت کا بیٹا تخت میں بیٹھا تو اس نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ فرست بناؤ کتنے قیدی پڑے ہوئے ہیں اور ان میں جو چھوٹے چھوٹے جرائم والے ہیں کوئی ایسی بات ہے ان سب کو معاف کرتے ہیں جن سے نکالتے ہیں تاکہ میں اپنے خوشی میں ان کو نکالوں سب کی فرستیں بن گئی قیدیوں کو پیش کیا گیا تو وزیر صاحب جب پیش ہوئے تو, تو رو پڑے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب آپ کو اللہ نے کرسی میں بٹھایا ہے میں تو آپ کے بادشاہ آپ کے ابا کا وزیر تھا آپ سارے تحقیق کر لیں فائدے دیکھ لیں لوگوں سے پوچھ لیں اور مجھے اذراہ مذاق انہوں نے بھیج دیا تھا جیل میں مہربانی کریں میرا تو فیصلہ کریں باقی کا آپ کریں یا نہ کریں تو خیر سنتے رہے جناب بادشاہ سلامت اور جب آخر میں اٹھے تو کہنے لگے کہ بھائی ایسا کریں کہ سب کو چھوڑ دیں اس کو رہنے دیں بابو کی نشانی ہے پڑی رہے تو بہتر اس کو تو ابا نے بھیجا تھا نا یہ تو وہیں رہے تو اچھی بات تو اس لیے ایسے لطائف تو ہو جاتے ہیں کہ بھی یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی گناہ کے جیل میں بھیجا کہ کوئی جرم نہیں کوئی بات نہیں اور کہہ جانے خود بھیجنے والا کو بتا ہے کہ یوسف گناہ لیکن یوسف اسلام اس نے فرمایا کہ بات یاد یاد کرائیں بادشاہ اب یاد رکھیں کہ قرآن میں ایک لفظ آئے کہ ذِكْرَ رَبِّهِ کہ شیطان نے بھلا دیا اس کو اپنے بادشاہ کو کہنا اس میں تو قول بعض علماء فرماتی ہیں کہ انسا ہو ضمیر اسی کی طرف راضی ہے جس کو حضرت یوسف نے فرمایا تھا نا کہ یاد کرانا اس کو بھول گئی بات اور بات کہتی نہیں ذکر ربی حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھول گئے کہ میں خدا کو چھوڑ کے کیسے کسی کو پیغام دے رہا تو بعض علماء نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے لیکن بہرحال اس سے پہلا کال زیادہ صحیح ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں لیکن اگر دوسرا ترجمہ ممکن ہے تو ہم کوئی ایسی بات پیغمبر کی طرف کیوں نسبت کریں جو آپ کی شان کے مطابق تھا حتیٰسری حدیث سے میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے بہرحال حضرت یوسف پر بھی اب آ گیا حضرت یوسف پر بھی امتحان آ گیا اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے آپ نے فرمایا کہ اگر یوسف کسی خیر کو پیغام نہ دیتے تو اتنی دیر پھر آپ کو جیل میں نہ رہنا پڑتا لیکن اللہ کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا کہ آپ نے کیوں کسی کو پیغام دیا لیکن یاد رکھے کہ شریعت کے حکم میں مسئلے کے طور پر اگر آدمی کو تکلیف ہے تو اسباب تلاش کر سکتا ہے کہہ سکتا ہے کوشش کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے یہ ہمیشہ بات یاد رکھے لیکن تو نبوت کا مقام بہت بلند ہوتا ہے انبیاء بیا کا مقام بڑا بلند ہے ورنہ آپ کسی کو کہیں گے کہ بھائی میں بے گناہ ہوں میری سفارش کر دیں یا میری خطا ہو یا میری مدد کر دیں تو یہ کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہے لیکن نبیوں کا مقام اللہ نبی کے بارے میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتے کہ میرے بغیر کسی کو پیغام دے چاہے جائز بھی ہو اس لیے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ساکی جناب جب اپنی ڈپٹی پہ آیا جب وہ پھر بحال ہوا اور پھر اس کو اپنا مرتبہ و مقام ملا تو پھر جب کرسی ملتی ہے اور عزت ملتی ہے تو پھر کون یاد رہتا ہے پرانے قید کے قصے کس, کس کو یاد رہتے وہ تو جناب بات ہی بھول گیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اور اس وجہ سنین سے مانا ہوتا ہے تین سے لے کر نو تک تو مفسرین گرام رحم اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً سات سال کی مدت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر جیل میں رہنا پڑا صرف اس وجہ سے اللہ کی طرف سے اور امتحان اسی بھی بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے قطب متقدمہ میں کہ ایک دن یوسف علیہ السلام روئے رات کو کہ اللہ تبارک مطالعہ آخر قید میں کتنا آرام ہو قید تو قید قید میں کتنا آدمی کو سہولت ملے آدمی کو گھر ملے آدمی کو خادم ملے آدمی کو کھانے ملے لیکن جو اس کی آزادی کو سلب کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتے یا آپ اس ایریے سے باہر نہیں جا سکتے بس یہی انسان کے لیے موت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کو حالات پیدا کیا ہے آزاد پیدا کیا ہے جب اس کی آزادی کی نعمت سلب ہو جاتی ہے تو انسان تو پھر کسی قیمت کرے گا انسان ختم ہو حضرت یوسف علیہ السلام بھی جب بہت پریشان ہوئے مدت کو سات سال کو مذاق تو نہیں آتا کہہ دینا تو بڑا آسان ہے سات سال زندگی کا ایک حصہ ہے اور این شباب میں کہ جب آدمی کی راحت کے دن ہیں آرام کے دن ہیں پھرنے کے دن ہیں سیر کے دن ہیں کھانے کے دن اور وہ جیل میں بیٹھے ہیں یوسف علیہ السلام تو ایک دن آپ روز اللہ کے آگے فریاد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبری علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے نبی کے پاس جائیں یوسف علیہ السلام کے پاس کہیں کہ اب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ رو رہے ہیں اور معافیا مانگ رہے ہیں کیوں آپ نے تو خود کہا تھا کال رب سجنو لئی اما دون آپ نے تو کہا تھا کہ پھر مولا جس طرح مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں اس سے تو جیل بہتے رہے تو آپ نے تو خود چنی یہ آپ کو آپ کو پسند تھی آپ نے مانگی تھی آپ کے مانگنے کے مطابق تو ہم نے بھیجا آپ کو جیل میں اب آپ جیل سے تنگ آ گئے آپ نے کیوں مانگی تھی جیل؟ اگر اس وقت آپ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ان عورتوں کے شر کو بھی پھیر دے اور مجھے جیل سے بھی بچا دے تو ہم تو دونوں سے بچا لیتے لیکن اس وقت تو آپ نے اسی لیے حکم ہے کہ خدا نہ خواصہ کسی آدمی پر مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ یار یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے اللہ میاں کو چھوٹی دے دو اگر اس سے وہ چھوٹی ہوتی تو وہ ٹھیک تھا نہیں بلکہ مانگنا چاہیے اللہ ولافیا کہ اللہ معافی تھا نہ بڑی مصیبت ہے نہ چھوٹی مصیبت کہ انسان تو آخر انسان ہے وہ آجز ہے وہ ضعیف ہے وہ کیسے مسائل و شدائد کا متحمل ہو سکتا اس لیے حکم دیا کہ ایسی بات جو ہے وہ تو تحمل کر ہی نہیں سکتے اب جناب قرآن مجید فرماتا ہے کہ فلا اور جب یوسف علیہ السلام اللہ کے آگے روئے اللہ نے فرمایا جبرائیل یوسف علیہ السلام کو تسلی دے دو کہ جب تم نے غیروں کو پیغام دیا تھا تو ہم نے تمہیں سات سال کے لیے جیل میں رکھ دیا ہے اور آج میرے آگے رونا شروع کر چکے ہو تو فکر نہ کرو اب آپ کے باہر جانے کے دن ہم قریب لے آئے ہم اپنی حکمتوں سے اپنے فیصلوں سے یہ سارے مسائل جو ہیں حل کر اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر آدمی غور کرے یوسف علیہ السلام کے بچپن پہ یوسف علیہ السلام کے شباب پہ یوسف علیہ السلام کی محبت اپنے باپ سے پھر بھائیوں کا یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت ہر مرحلے پر یوسف علیہ السلام کی تربیت کر رہے ہیں. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا جی؟ آج بھی اگر کوئی بادشاہوں کے بیٹے ہیں آج بھی اگر بڑے لوگوں کی اولادیں ہیں تو وہ اپنی اولادوں کو اسی طرح کی تربیت دیتے ہیں انہی سکولوں میں بھیجتے ہیں انہی کالجوں میں بھیجتے ہیں انہی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں کہ بھئی اس کو پھر اس مقام پہ آنے کے آداب آنے چاہیے تاکہ یہ اس مقام کو سمجھ سکے اس کے پروٹوکال کو اس کے سٹیٹس کو اس کے ایڈیکیٹس کو سب چیزوں کو یہ ذہن میں رکھ سکے کیونکہ کل اس نے ہماری کرسی پہ بیٹھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ یوسف علیہ السلام سے اتنا بڑا کام لینے والے تھے کہ ملک مصر کا بادشاہ بنانا آپ کو مقصود تھا تو ہر قسم کے ابترا سے گزارا گیا حسن و جمال کے فتنوں سے بھی گزارا گیا عزیز مصر کے گھر میں نیام و اکرام کے فتنوں سے بھی گزارا گیا بھائیوں کی دل شکنی سے بھی گزارا گیا کبھی کنویں میں قید رکھا گیا کبھی مصر کے قید خانے میں بھی بھیجا گیا غلام بنا کے بازاروں میں بکوایا بھی گیا چند کھوٹے سکے بھی قیمت لگوائی گئی تو یہ ساری حکمتیں تھیں اصل بات یہ تھی کہ اللہ دبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو تیار فرما رہے تھے اس کی فکری اس کی ذہنی اس کی جسمانی ہر لیاض سے تربیت کابل ہو رہی تھی تاکہ جب وہ کامل بن جائیں گے تو کسی غیر کے لیے کامل بنے گے اس کو محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو خود کمال حاصل کرنا چاہیے جب آدمی خود کامل نہیں بنے گا تو کامل غیر ہی کیسے بنے گا اسی لیے اولا نے لکھا ہے کہ سرکار دو جہاں رحمت اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غار ہیرا میں آپ کی غار ہیرا میں مستقل بیٹھنا غار ہیرا میں جا کے عبادت کرنا اکیلے غار میں رہنا اب تو کہنا آسان ہے نا جی ہر جگہ بجلی ہے کم کمیں ہیں روشنی ہے راتیں بھی دن بنی ہوئی ہیں لیکن ذرا غور فرمایا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے اس وقت کے عالم رہا چودہ سو سال پہلے جب نور نہیں بجلی نہیں کوئی چیز اس وقت اکیلا گار میں بیٹھنا اور پھر سب سے پہلے اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ کمل لئی ساری رات جاگو تھوڑی سی رات آرام کرو ساری رات میری عبادت کرو کمل لینا ادا کری ساری رات عبادت کرے مگر تھوڑا سا ایک سا آرام کر پھر اس کے بعد تھوڑی ریاتی نسبہ لئی یا تو آپ ایسا کریں کہ آدھی رات رام اور آدھی رات احباب رام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چودہ سے فرمائیں